ی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ باتیں ایسی ہوتی ہیں یعنی یہ رات بتاتا ہوں نا پڑھنے کی کیوں اجازت پہلے عقیدہ سیکھو پہلے دین کی سمجھ حاصل کرو اصول سیکھو اور بعد کے اندر قرآن اور سیکھو کیوں کیوں اس میں نکتا یہ ہے کہ کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں سمجھیں برابر نہیں سمجھیں فام برابر کیونکہ عقل برابر نہیں جب, جب عقلیں برابر نہیں ہیں تو فہم برابر نہیں ہو سکتے جب فام برابر نہیں ہو سکتے تو کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ چھوٹے عقل اور چھوٹے فہم والے بندے کو سمجھ نہیں آتی وہ الٹی سمجھ لیتا ہے تو بیڑا غرق ہو جاتا سمجھ نہیں آتی یہ اصل اسی وجہ سے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 بیڑا غرق نہ ہو جائے سنو بخاری شریف کے اندر ایک با باب ہے کتاب العلم کے اندر باب من خسا بل علم قومن قومن کرایا تھا کرایا تھا اللہ امام بخاری نے یہ باب باندھا ہے کہ علم تو علم کی باتیں یعنی بعض علم کی باتیں بعض لوگوں, لوگوں کو سنانا اور بعض کو نہ سنانا اس کے متعلق باب ہے بخاری شریف میں باب ہے کہ علم کی بات باتیں کچھ لوگوں کو بتانا سنانا اور کچھ کو نہ سنانا کیوں کرا ہے اللہ یا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سمجھ نہ پائیں طور پر ہو جائے بخاری میں, بلو میں باب, باب ہے بولو بخاری شریف کے کتاب العلم میں یہ باب ہے اور یہ فرمان باب باب پھر اس باب کے آگے امام باب مولا باب علی مشکل, مشکل کشا ربی اللہ, اللہ تعالی ان سرکار کا فرمانے علی شان امام بخاری نے پیش کیا اپنی سند کے ساتھ فرمایا قال علی حد فننا سب یار پھول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 توج uh! فرمایا ایسی باتیں جو لوگوں کے ذہن میں ایسی حج... مشتبے ہو جائے اور وہ سمجھ نہ پائیں ان کو چھوڑ دو کروڑ کے یہی مولا علی کے فرمان بخاری کے علاوہ اور حدیث کی کتابوں میں ان زیادہ لفظوں کے ساتھ آیا ہے اور بات سمجھ اسی لیے امام ابن, ابن حجر عسقلانی رحم اللہ اس روایت کے تحت نقل فرما کے فرماتے ہیں فی ہے دلیل الا انل متشاب لا یم کر کے سامنے متشابہات نہیں رکھنے چاہیے متشابہ باتیں نہیں کرنی چاہیے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 ایسی باتیں متشابہات ہوتے ہیں چاہے آیات ہو قرآن کی یا احادیث مثلا آل... توجہ مثلا احادیث مبارکہ میں پرانے پاک میں عین کا لفظ آیون کا لفظ تجریب آب اب اب آئن کا لفظ عام عربی دان جانتے ہیں آنکھ جب عوام سنیں گے وہ یہ سمجھیں گے کہ اللہ کی آنکھ ہے اور اللہ تعالی کی آنکھ اور آزا ماننا جس من یعنی آزا اور اجزا ماننا جس طرح کے یہ وہابی لوگ کہتے اور مانتے ہیں یہ شرکیہ قیدا ہے اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے اجزاء سے اب بات کو سمجھ انہی کے متعلق حضرت امام ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں ایسی باتیں متشابہات عوام الناس کے سامنے ذکر کرنا مناسب نہیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود کا آگے فرمان نقل کیا یہ بھی صحابی ہیں آپ فرماتے ہیں مانتا تمحت قومن حدیثن لا لوگ ہو اللہ خان فتنا یہ مسلم شریف کے مقدمے کے اندر حضرت عبد اللہ اپنے مسودی اللہ تعالیٰ علو کا فرمانے علی شان ہے آپ فرماتے ہیں جب فرمایا تو کسی قوم اور کسی یعنی لوگوں کو کسی قوم کے لوگوں کو کچھ لوگ مطلب ہے کہ کچھ مسلمانوں کو ایسی باتیں اور حدیثیں مت سنا جو ان کی عقل سے بالا تر ہوں اگر بنت سنائے, سنائے بنت گا تو ان کے لیے فتنہ بن جائے حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول بنت بنت فرما رہے ہیں تمام حدیثیں بنت لوگوں بنت کو سنانے کے قابل یہ کیا ہے ما محد محدثا ما محد محدثا حدیث بیان کرنے والا نہ بن کسی قوم کو ایسی حدیث کہ لا تب لوگ ان اس حدیث تک لوگوں کی عقل نہ پہنچے تو فرمایا ورنہ ان کے لیے کیا بن جائے گا فتنا بن جائے گا بن جائے گا یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جب تو ایسی حدیث سنائے گا لوگوں میں جو ان کی عقل سے باغہ ہے اور عقل ان کی نہیں پہنچتی وہاں تک تو ضرور بعض لوگوں کے لیے ضرور بعض لوگوں کے لیے فتنہ بن جائے گا کیا بن جائے گا گمراہ ہو جائے گی سمجھ نہیں آ رہی اچھا کے سن لو یہ مجسمہ فرقہ جو اللہ کا جسم ثابت کرتا ہے وہ آبیو جا یہ انہی احادیث سے برباد ہوئے ہیں جن احادیث کو انہوں نے خود پڑھا آئما کے واسطے کے بغیر بزرگوں سے ہدایت حاصل نہ کی ان ظالموں نے بزرگوں کو نہ ڈھونڈا اولیاء اللہ کو نہ ڈھونڈا عقائد ان سے حاصل نہ کیے پڑھے تو برباد ہو گئے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 اب میرے بھائی بات کو سمجھنا اس کا مطلب ہے تمام باز حدیث سے بیان کے قابل, قابل, قابل نہیں ہے اور سنو خود رسول اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ کی حدیث کی اللہ سے سنا دوں وہ بھی بخاری شریف کے حوالے سے بخاری شریف کا وہی باپ جو آپ کے سامنے پڑا حضرت معاذ نے جبل رضی اللہ الدالان اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ ابن جبل یا معاذ ابن جبل یا معاذ ابن جبل لبیک یا رسول اللہ پھر آپ نے بلایا پھر آب حضرت نے جواب دیا پھر بلایا پھر جواب دیا تین مرتبہ سرکار نے بلایا کیوں تاکہ توجہ پوری ہو سرکار کا طریقہ دیکھو سکھانے کا آپ فرماتے ہیں یا محاذ تین مرتبہ جب فرم فرمایا کوئی شخص ایسا نہیں جو گواہی دیکھ اللہ کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں اور بے شک محمد اللہ کے رسول ہے من قلب میں ہی سچے دل سے کوئی منافقت کوئی اندر بناوٹ کا چکر نہ ہو اللہ, اللہ مگر اللہ تعالیٰ اس کو آگ پر حرام کر دے گا یعنی اس گواہی دینے والے کو توجہ اب اب قالا یا رسول اللہ افلا اخرو بے ہند شروع یا رسول اللہ میں یہ لوگوں کو نہ دوں وہ خوش ہو جائیں گے کہ اتنا بڑا انعام کے سچے دل سے گواہی دے دے, دے تو جہنم کی آگ پر حرام ہو جائے گا تو حضور میں سنا نہ دوں بتانا دوں لوگوں کو یہ سب شروع, شروع خوش ہو جائیں گے اعلی فرمایا نہیں وہ بھروسہ کر جائیں گے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 اسی سے اسی پتا, پتا چلا جو سب پگڑی والے جنت گئی تو سارے گناہ معاف ہو گیا اری دیا پتو دیا پترا تچا وڈی جان تکان کی سمجھ نہیں آ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 کا نام ہوں، بتاتا ہوں ساتھ مسئلہ بتاتا ہوں ممن کالے حت حدیث باعدن دون باعدن اللہ اللہ احمد فلاحیثیزہ روحل خروج فلطان امام احمد بلحم اللہ یہ فرماتے ہیں جن حدیثوں میں بادشاہوں کے خلاف نکلنے کا آیا ہے ان کے خلاف نکل کھڑے ہو ایسی حدیثیں فرمایا عوام کو نہیں سنانی چاہیے ظالم بادشاہوں کے خلاف اٹھ کھڑا ہونا ایسی حدیثیں سے عوام کو نہیں سنانی چاہیے یہ مکرو سمجھا ہے امام احمد بن حنبل نے کیوں کہ سمجھ آئے گی نہیں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 اسی لیے یہی کام کیا بلکہ ان حدیث, حدیث حدیث یہی کام کیا ہے تنظیروں نے جو جماعتیں, جماعتیں جماعت تنظیم, تنظیم, تنظیم جہاد کے, نام, کے پر نام پر بنی, پر بنی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 ورنہ بیڑا کرک ہو جائے گا وہ سمجھیں گے جیسے ہمارے ہاتھ ویسے ہمارے کوئی ہونا ہے ہونا چیزیں برباد ہو جائے گا اللہ کے بارے جسم من شکار ہو جان گے کو برباد ہو جان گے سید نہ مالک رحماء اللہ نے یہ جہاں حدیث عوام جائز نہیں سنو اے امام ابو یوسف ہیں غرائب. عجیب و غریب گلا ہو سنو یہ ابو یوسف رحمہ اللہ ساڈے امام کا فتح سن اور انہوں تو پہلوں سیدنا ابو ہرا صحابی رسول کا فتح اور کتاب دی عقیدہ مسلم ہاں جی یہ شروع شروع پڑے پڑھے اردو اچ لکھیے عقید ہے مسلم عوام اس کو مسلمانوں کا عقیدہ سمجھانے کے لیے اب سمجھنا ہوئے جس سے وہ ایما کرام روک رہے ہیں صحابہ روک رہے ہیں وہی طریقہ انہوں نے اختیار کیا خنزیروں نے نے یہ یہ دیکھ کے اندر انہوں لکھا وجہ چہرہ اللہ تعالیٰ وجہ کا ترجمہ کیا ہوا ہے صاحب چہرہ این او بسر اتنا فدو کے بچے ہیں بسر مانا آنکھ ہوتا ہے نہیں بسر مانا دید ہوتا ہے آنکھ نہیں ہوتا جاہل کے بچوں کو اتنا ہی پتہ فو کے بچے بڑھے ہوئے ہیں وہ ادھر باندرا نہ پنگے لے آ گیا آگے سنو سما سما مانا کان وہ لانتی ادون مانا کان ہوتا ہے سما کا مانا ہوتا ہے شنوائی اور مرے اچھا بےمانا ہاں بابا یہ آزم ابو سے بڑے آلم لوگان پیچھے جدان آ گیا ہاتھ یدان دو ہاتھ ہے انگلیاں پیجل ٹانگ اللہ کی لکھی ہوئی ابھی مانتا جب یہ کوئی آدمی پڑے گا پاوے بھا بھی گبرے بھی آوام چ سچی دس ان کا رہنا انہیں اللہ تباہ رکھوا تو انہیں آخنا رب کی ٹانگ سا ٹانگ کر کے باقی اللہ تعالی واسطے ہو جسم نے ٹنگ لتاں سارا کچھ رب نوزیلا ایک پرانا ایک گزریا گمراہ بئیمان بندہ وہ آدھا سی رب کا سارا کچھ لب گیا ایک شرم گاہ لبھی لالت عوام تک یا بے سمجھ جڑے نہ لوگ جی بزرگوں کو لے نتیجہ پر لانت پڑے جی تیری کتاب جی تیری کتاب شرک ہے یہ عقیدہ مسلم نہیں عقیدہ مشرک ہے اور یہ گمراہ کون ہے لانتیا یہ ہدایت کی کتاب نہیں ہے یہ اسلام کی نہیں ہے یہ کفر کی تو نے کتاب لکھی ہے پدو سچ کہہ گیا میارے پڑی حسرانے صاحب اور فرمانے امام امام فرمانا مانا دس گئے نرمانے نے آما بے انخلا سا تے خاصا سی گل کرنی میری پکا محمد کتیں کا محمد کتیا نیا سب دسیا کسورسور کتے لاوے گا پلیت کر چھوڑے گا حدیث قرآن دا کسور نہیں گودلوی دا کسور ہے ورگے ملا جدو ہاتھ لو پلیت کر کے رکھ چڑتے جنو سنگے نے پلیت ہو جائے بالو مویا ہر ایک کام ہر ایک کام جس کا کام اسی کو ساجے سمجھ نہیں तो لگی ہوں بند کر موڑ لگ رہی